لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتذلهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم آج کے خطبہ میں ہم نے سورت المائدہ کی آیت نمبر اکیاون سے درخت کا آغاز کیا ہے اور اس کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ بآزم اولیا اوباس وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ طلبی تعلق قائم کرنے اور دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر دوستی لگانے سے منع کیا ہے تو ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ فوری طور پر جنگ کرنا شروع کر دیں یا اگر وہ ہمارے ملک میں رعا کے طور پر رہتے ہیں تو ہم ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں یہ مطلب اس کا نہیں ہے اگر غیر مسلم اسلامی مملکت کے اندر پرامن رعایا کے طور پر رہتے ہوں تو ان کے حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے اس درس کے اندر یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں چونکہ ہمارے ہاں اصل میں افرات و تفرید پائی جاتی ہے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جذبات میں آ کر ان غیر مسلموں کا بھی کوئی حق نہیں سمجھتے جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر کسی مسلمان کو نہ شہید کیا جاتا ہے تو ہمیں پاکستان میں رہنے والے کسی ہندو سے اس کا بدلہ لے لینا چاہیے قاتل کوئی اور ہے اور بدلہ کسی اور سے لینا چاہتے ہیں یا ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر ہماری کسی مسجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان میں ان کے مندروں کو تباہ کر دیں یہ ایک سوچ ہے لیکن یہ اسلامی سوچ نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو اسلامی ملک کے اندر جو بھی غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ اور چیز ہے اگر غیر مسلموں پر کوئی آفت آ جائے تو ہمدردی کرنا ان کی مدد کرنا یہ بھی اور چیز ہے اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہمارا کسی مسلمان ہم مسلمان ہیں اور ہمارا معاہدہ کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ ہے جیسے چین کے ساتھ ہے یا کسی دوسرے غیر اسلامی ملک کے ساتھ اور وہاں زلزلہ آ جائے سیلاب آ جائے طوفان آ جائے آفت آ جائے تو ہمیں اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی مدد کریں اسلام اس سے منع نہیں کرتا اسی طریقے سے اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس سے بھی اسلام منع نہیں کرتا ہے یا تجارتی معاملات کرتے ہیں تو اس سے بھی قرآن ہم کو منع نہیں کرتا قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے وہ یہ کہ ان کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ ان پر مکمل اعتماد نہ کرو انہیں اپنے معاملات میں مداخلت کی دعوت اور اجازت ہرگز نہ دو بتائیے یہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو کہ سیاست کے خلاف ہے جو کہ دنیا کے عام چلن کے خلاف ہے کیا یہود و نصارہ ہمیں اپنا قلبی دوست بناتے ہیں کیا وہ اپنی مملکت کے اپنی سیاست کے اپنی ایٹمی طاقت ہونے کے راز وہ ہم کو بتاتے ہیں کیا وہ ہم پر مکمل مکمل تو کیا ادھورا اعتماد کرتے ہیں کیا وہ اپنے مداخلت اپنے معاملات میں مداخلت کی ہمیں ذرہ برابر بھی اجازت دیتے ہیں اگر وہ نہیں دیتے تو ہم انہیں کیوں اجازت دیں تو بعض لوگ جو یہ اے کریمہ سنتے ہیں اور اس قسم کی آیات سنتے ہیں تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے یہ قرآن منع کر رہا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستینہ لگاؤ اور اپنی طرف کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دوستی نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دو وہ جہاں ملے ان کو مارنا شروع کر دو اور زمین ان پر تنگ کر دو کبھی ان کے ساتھ مسکرا کر نہ ملو ان پر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے تو ہمدردی نہ کرو تعاون نہ کرو نہیں یاد <laughs> رکھیے کہ قرآن کریم کی سب سے مستند تفسیر خود قرآن ہے مشہور قول ہے علماء کا القرآن بعضه بعضا قرآن کی ایک ایت دوسری ایت کی خود تفسیر کرتی ہے اللہ پاک ایک, با ایک بات کو ایک جگہ اجمالی طور پر بیان فرماتے ہیں دوسری جگہ اس بات کو تفصیل سے بیان فرما دیتے ہیں تو پورے قرآن کو سامنے رکھ کر ہی کوئی مطلب بیان کیا جا سکتا ہے تو دوسری جگہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمدردی کی تعاون کی اجازت دی ہے لا انہین بلم یوقر مندیارم متو اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اور انصاف کرنے سے جو نہ تو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا ہے لیکن جو برسرے پیکار ہیں یا جن کی عداوت بالکل ایاح ہے نمایاں ہے ان کے ساتھ دوستی لگانے سے قرآن ہمیں منع کرتا ہے اور غیر مسلموں پر مکمل اعتماد کرنے سے اور اپنے ملکی معاملات میں ان کو مکمل مداخلت کی اجازت دینے سے قرآن منع کرتا ہے اس لیے کہ ان یہود نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی صرف اسلام کی وجہ ہمارے ساتھ دشمنی پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور سعودیوں کے ساتھ دشمنی سعودی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ مسلمان ہیں اس بنا پر وہ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں اہل کتاب کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے رہے ہیں تقریباً دو سو سال تک اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگیں جاری رہی یہود و نصارہ ہی تھے اہل کتاب تھے جنہوں نے اندلس کے اندر مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے اور وہاں سے مسلمانوں کا سفایا کر دیا یہ اہل کتاب ہی ہیں جنہوں نے فلسطین کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا یہ اہل کتاب ہی ہیں جو افغانستان میں پاکستان میں عراق میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں تو زندہ حقائق ہیں سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور کوئی رعایت انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو قرآن ان حالات میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ ان پر اعتماد نہ کرو قلبی تعلق ان کے ساتھ نہ قائم کرو بزم اولیا اباس جتنے بھی کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں قرآن جو کچھ کہتا ہے حالات اس کی تصدیق کرتے ہیں سارے کافر آپ دیکھیے عراق کے خلاف دنیا بھر کے کافر جمع ہو گئے افغانستان کے خلاف دنیا بھر کے کافر جمع ہو گئے یہ اتحادی افواج یہ نیٹو افواج یہ کیا ہے تو سارے کافروں کا ایک مجموعہ جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے اور اللہ نے فرمایا کہ بمن یتب اللہ من اور تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ قلبی دوستی رکھے گا اور ان پر اعتماد کرے گا اور اپنے معاملات میں ان کو مداخلت کی دعوت دے گا منہم تو وہ انہی میں سے ہے اللہ کہتے وہ بھی یہودی ہے وہ بھی عیسائی ہے جب اس کی کلبی دوستی ان کے ساتھ ہے ان کی ادائیں ان کی سیاست ان کی تجارت ان کی معیشت ان کا اوڑنا بچھونا ہی اس کو پسند ہے وہ آئیڈیل ہے اس کے لیے تو یہ بھی انہی میں سے ہے ان اللہ یہ یہد القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا گویا کہ فرمایا ہی جا رہا ہے کہ جو شخص یہود و نصارہ سے دوستی رکھتا ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اپنے دین پر بھی ظلم کرتا ہے اور امت مسلمہ پر بھی ظلم کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ ظالم ہے جو ان کے ساتھ قلبی تعلقات قائم کرتا ہے فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہے يسارعون فيه وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں يقولون وہ کہتے ہیں نقشہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں منافقت کی بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگا کر رکھنا ضروری ہے ان پر اعتماد کرنا ضروری ہے ان کی بات ماننا ضروری ہے کیوں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم مصیبت میں پھس جائیں گے مصیبت کے چکر میں پھنس جائیں گے ہم الحمد للہ میں اکثر ارض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ آج ہی نازل ہوئی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات یہ سن دو ہزار آٹھ میں نازل ہوئی ہے یہ جولائی کے مہینے میں نازل ہوئی ہے یہ انہی حالات میں نازل ہوئی ہے آج کتنے ہی لوگ ہیں میں اخبارات میں دیکھ رہا ہوں بہت سے دانشور بہت سے کالم نگار حکومت پاکستان کو مشورے دے رہے دیکھو امریکہ کی ہر بات مان لو جو وہ کہتے ہے مان لو ورنہ پھنس جاؤ گے وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گا تمہارے لیے زندگی حرام کر دے گا اس کے پاس جو طاقت ہے تمہارے پاس اس کا سوا حصہ بھی نہیں ہے ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے اس طریقے سے دھرا رہے اس کی ہر بات مان لو یوں لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بس اسی کی عبادت شروع کر دو جو کہے اس کی بات مان لو ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو جو بات صدیوں پہلے منافق کہتے تھے وہ بات آج بھی آج کے منافق بھی کہتے ہیں اور یاد رکھیے کہ عزت کی موت یہ ذلت کی زندگی سے ہزار درجے بہتر ہے کون سی بات ہے جو ہمارے حکمرانوں نے یہود و نسارہ کی تسلیم نہیں کی کون سی بات ہے جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے تسلیم کیا انہوں نے کہا افغانستان پر بمباری کرنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دو انہوں نے کہا اجازت ہے انہوں نے کہا کہ اپنے پاکستانی باشندے پکڑ پکڑ کر ہمارے ہمارے حوالے کر دو انہوں نے حوالے کیے اور کتنی شرم کی بات ہے کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان بندوں کے پیسے دیے ہیں اور ہمارے حکمران بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک بندے کے پیسے لیے ہیں تو پکڑ پکڑ کر ان کے حوالے کیے جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مانا لیکن اب بھی وہ ہر مزید کہہ رہے ہیں اور کرو اور کرو اور کرو ان کے مطالبات کہیں رکتے ہی نہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد, دوسرے کے بعد تیسرا تو فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں منافقت کی بیماری ہے وہ, وہ یہود نصارہ کے اندر ہی دوڑ دوپ کرتے ہیں وہی وہ آتے جاتے ہیں انہی کے پاس دورے کرتے ہیں اور انہیں کے مطالبہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم مصیبت میں پس جائیں گے فتح او امرمن فیوسمی علامہ انفسی نادمین مگر یہ بات بعید نہیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو فتح اتا فرما دے یا کسی دوسرے ذریعے سے کو دوسری بات ظاہر کر دے تو پھر یہ منافق شرمندے ہو جائیں گے اس پر جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ باک مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے یقین کریں کہ اگر مسلمان واقعی مسلمان بن جائے اور پورے عالم اسلام کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے یہ مسلمان متحد ہو جائیں خدا کرے متحد ہو جائیں تو اللہ پاک نے ان کو اتنے وسائل عطا کیے اتنے اسباب عطا کیے اور ایسے شجاعت مند افراد عطا کیے ہیں ایسے ساحل عطا کیے ہیں کے اتنے ذخائر عطا کیے ہیں کہ یہ کافروں کو شکست دے سکتے ہیں اللہ ان کو فتح عطا کر سکتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور ایمان والے کہیں گے جب حقیقت کھل جائے گی فتح نصیب ہو گئی تو ایمان والے کہیں گے اور ایمان والے کہتے تھے کیا یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حبی تس ان کے اعمال ضائع ہو گئے بہ خاصرین اور یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے تو یہ واقعہ اس وقت کا بیان ہو رہا ہے جب کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرما دی تو کئی لوگ تھے جن کے دل میں منافقت کی بیماری چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہو گئے آگے فرمائے یادین آمنو من یرتد منکم عن ہی اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو وہ یاد رکھے فصوف اللہ قومی کہ اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا بلکہ فرمایا پہلے یہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے پہلے تو فرمایا کہ دیکھو یہود و سارا کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو دین سے مرتد نہیں ہو جانا دین سے پھر نہیں جانا دین کو چھوڑ نہیں دینا اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو نہ اللہ کا نقصان کرو گے نہ اللہ کے رسول کا نقصان کرو گے نہ اللہ کے دین کا نقصان کرو گے بلکہ نقصان کرو گے تو سراسر اپنا نقصان کرو گے یہ قرآن کریم کی ایک پیشن گوئی ہے پرمایا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ ان کے بدلے میں بہت سے دوسرے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کھڑا کر دے گا اور وہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے یہ پیشن گوئی ہے قرآن کریم کی اور قرآن کریم کو جو ہم موجزہ کہتے ہیں تو اس کے موجزہ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو پیشن گوئیاں کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہو کر رہی اب دیکھیے جس وقت یہ کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت تو کوئی بھی مرتد نہیں ہوا تھا کوئی بھی دین سے نہیں پھرا تھا لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بعض لوگ دین سے پھر گئے مرتد ہو گئے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور یہ بھی پوری ہوئی اللہ پاک نے ان کے بدلے میں بہت سارے دوسرے لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی کچھ قبیلے تو ایسے تھے کہ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین سے پھر گئے مثال کے طور پر ایک قبیلہ تھا بنو مدلج اس کا سردار تھا اسود انسی اس نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور صرف قبائلی تعلق کی وجہ سے اس کے قبیلے نے اسے نبی مان لیا اور دینے برحق سے برگشتہ ہو گئے اسی طریقے سے بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا بنو حنیفہ اس کے سردار مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تو سب لوگوں نے سنا ہوا ہے مسلمہ کزاب کا مانا بہت بڑا جھوٹا اتنا جھوٹ بولتا تھا اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ لوگوں کے اندر مشہور ہی ہو گیا کبزاب بہت جھوٹا تو جیسے ابو جہل کی جہالت مشہور ہو گئی تو یہ جو مسلمہ تھا اس کا جھوٹ بولنا لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا مشہور ہیں اس کے بعض کارنامے بھی بدنصیب کے کسی نے اس کو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر تو بڑے معزے اور کرامتے ظاہر ہوتی ہیں تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ اس میں کیا کیا, کیا, کیا معجزے ظاہر ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ ایک نابینا محمد کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں بصیرت واپس آ گئی بصارت واپس آ گئی بینائی واپس آ گئی <تصفح> اس نے کہا میرے پاس بھی لاؤ کسی کو تو اس کے پاس لے کر آئے ایک یک چشم کو ایک ایسے شخص کو جس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی جس کو کانا کہتے ہیں تو ای ایسے آدمی کو لے کر آئے اس نے ہاتھ پھیرا تو دوسری آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی موجہ دکھانے لگا کہ میرے بھی موجے ہیں تو اللہ پاک نے اس کو ذلیل کرنا تھا اس کے جھوٹ کو سب کے سامنے نمایا کرنا تھا تو اس لیے اور ویسے تو اس کی وہی کی بہت ساری آیتیں اور کہانیاں مشہور ہیں ایک اس کی وحی بہت مشہور ہے معذ اللہ نقل کفر کفر نباشد کہ کسی نے کہا بھی تم پر کیا وہی نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ محمد پر کیا وہی نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نے سورہ فیل سنائی الم الفیل تو اس نے کہا مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی ہے الفیل مل فیل مما ادرا کا مل فیل یہ ہاتھی ارے کیا ہوتا ہے ہاتھی تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے لہو زمبن وبین وہ طویل اس کی دوم چھوٹی سی ہوتی ہے اور سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے اب یہ وہی اس نے بنا کر سنائی جس میں نہ کوئی معنی نہ کوئی حقیقت کہاں تو سورہ فیل جس میں اللہ پاک نے پوری تاریخ کا ایک باب بند کر کے رکھ دیا اور اللہ کی قدرت اس میں بیان کر کے رکھ دی اور کہاں یہ کہ ہاتھی ارے ہاتھی کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے تو اس طرح کا مزہ کا خیز قسم کا معاذ اللہ یہ شخص تھا لیکن قبائلی تعصب جو ہوتا ہے خاندانی تعصب یہ انسان کی عقل پر, پر پردہ ڈال دیتا ہے چنانچہ اس کے قبیلے نے اسی کو نہیں مانا اس کے لیے جانے بھی قربان کرتے تھے مجھے وہ الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن ایک شخص سے کسی نے کہا بھی کہ تم اس کو کیوں مانتے ہو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سچا نبی تو محمد ہے لیکن مسلمہ ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پر ہزاروں برد و شریف ہوں ہم ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو یہ جو قبائلی خاندانی تعصب ہوتا ہے یہ انسان کی بنائی انسان کی بسارت اور بصیرت چھین لیتا ہے اور پھر اس مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کرنے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت وحشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت حمزہ کے قاتل ہیں حضرت واحشی لیکن چونکہ ایمان قبول کر لیا تھا اس لیے آج ہم ام کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اور خوش دلی سے پڑھتے ہیں بے شک وہ قاتل تھے لیکن ایمان قبول کر لیا تھا اور عجیب بات کہتے تھے کتابوں میں لکھا ہے وکان یقول قتل خیر اناس مفی اسلامی شرناس جب تک میں مشرک اور کافر تھا تو میں نے انسانوں میں سے بہترین انسان حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو انسانوں میں سے بدترین انسان مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا ہے تو گیا کہ میں نے اس کی تلافی کر دی ہے تل کا بتل کا تو یہ تلافی کر دی جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو میں نے اس کی تلافی کر دی مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کر کے اور تیسرا شخص جو تھا یہ طلحہ بن قوالت تھا قبیلہ بنو اسد کا سردار یہ تین شخص وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کے دعوے کیے اور اپنی اپنی قوم اور قبیلے کو مرتد ہونے کا سبب بن گئے اور سات قبیلے وہ تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں مرتد ہو گئے سات قبیلے اللہ اکبر بڑے بڑے قبیلے قبیلہ غطفان، قبیلہ فزارہ قبیلہ بنو سلیم قبیلہ بنو یربو اور بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ لوگ اور قبیلہ کندہ اور بنو بکر بن بائل کا قبیلہ یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتب ہوئے اللہ اکبر آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان اٹھا بہت بڑا طوفان اور اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کیا یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف وقت کی جو سپر پاور تھی روم تو رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید کو روانہ کیا حالانکہ صحابہ کے اختلاف کر رہے تھے کہ حضرت حالات ایسے نہیں ہیں حالات ایسے نہیں ہیں کیونکہ ایک طرف منکرین زکوٰۃ ہیں دوسری طرف مرتد ہو جانے والے لوگ ہیں تیسری طرف حضور کی جدائی کی وجہ سے مسلمان دل شکستہ ہیں تو ان حالات میں خالد بن ولید کے حید اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا اور مدینے کو خالی کر دینا یہ مناسب نہیں ہے لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس لشکر کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا ابو بکر صدیق اس کو روانگی سے روک نہیں سکتا ہے